جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتاب العلم جو ہے اس کا درس شروع ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاع سے ہی ہے ورنہ یہ بندہ اس قابل کہاں بخاری شریف اور مجھ جیسا نکمہ جو ہے وہ بخاری شریف کا درس دے اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق یہ بات ضرور یاد رکھیں یہ درش بخاری جو ہے اصلاح کے لیے شروع کیا گیا ہے یہ گہرے نیاب جو ہیں ہم لوگوں کے کانوں تک ان کی آواز سنائی دے ہم حضور علیہ السلاۃ والسلام آپ کے پیارے پیارے فرمان سنیں اور اس پر عمل کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر عمل کریں اسی لیے اس درس کا اہتمام کیا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین اس میں ہم کتاب العلم میں اس کو پڑھ رہے ہیں اور میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت کے حضور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو رب العالمین مجھے معاف پر دیں اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق کا فرمائے آج کا جو سب سے پہلا فی العلم علم کی سوج بوجھ کا بات جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جو آیتے کریمہ میں نے مدد کی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد حل يستو لا کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہیں هل لفظ استفان ہے تو معنی یہ ہوگا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے پرانے کریم میں ارشاد فرمایا ہے دراجات <تصفح> یہ دونوں جو آیتیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم کی ایک آیت ابتدا اس سے فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تم میں سے اے ایمان والو اور اہل علم کے درجے بلند کرتا ہے ودینہ ات العلم درجات تو یہاں جو آج کا موضوع ہے وہ کیونکہ اسی وجہ سے اسی نسبت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور وہ حدیث پہلے بھی آپ سماعت برما چکے ہیں بخاری شریف کی اسی کتاب العلم میں دو تین دن پہلے وہ حدیث آپ نے لوگوں نے سماعت فرمائی ہے یہاں تکرار کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس حدیث کو پھر لائے ہیں اور یہاں بھی اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے غالباً وہ حدیث جو پہلے بیان ہوئی ہے وہ حدیث نمبر 59 ہے اور اس میں اور اس میں تھوڑا سا الفاظوں میں اختلاف ہے اور اس کی سند میں اور اس کی سند میں تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سماعت پر مالی لیجیے گا پہلی حدیث کی سند اس طرح تھی کہ حد ثنا خالدن مخلد دن کالا ثناء سلیمان بن بلال کالا ثنا عبد اللہ ہبن الدینار ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سند یہ ہے اور آج جو حدیث بیان ہو رہی ہے وہ ہے حدثنا علی علی عبد اللہ سنا سفیان کالا کالا لی ابن و ابی نجیش ان مجاہد کالا صاحب تو ابن عمر یہ اس حدیث کی صنعت جو ہے مختلف رابیوں کے حالات مختلف ہونے سے اس کی صنعت مختلف ہے لیکن آگے, آگے حدیث کرتے ہیں کہ پہلی جو حدیث تھی وہ یہ تھی کالا من شاہجارن شاہجارتن لا یس کو تو بارو بارہ بارہ کو ہاں وان ہاں مس لول اور یہی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک حدیث کے سوا ابن حضرت مجاہد پر مارے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کا مدینہ منورہ تک ساتھی رہا تو <coughs> فلم اسما ہو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے ان کو ایک حدیث کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے نہیں سنا اللہ حدیث بس ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے کالا کنہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ اوتیا بے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی چربی لائی گئی تو آپ نے پکالا انجار شاہجار کا مسئلہ مسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے اور اس حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں وہاں یہ ہے کال ان شاہجارا یس کو تو بارہ کو ہاں انسل مسلم حضور علی سلاد و سلام آپ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے <coughs> کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ لا یش تو وارا کو ہار جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے یہاں بھی یہی فرمایا مسل و ہار کا آگے برماتے ہیں کہ میں نے تو اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جنگل کے درختوں کی طرح باتیں کرنے لگے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پباکا پی نفز ہی ایوہن نخلا یہاں لفظ ہے پارت تو انکولہ ہی نخلا آگے یہاں اس لیے ایک اور بات فرمائی آنا اصغر قو میں پساکت تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ میں سب سے چھوٹا تھا تو وہاں جو ہے آپ فرماتے ہیں میں نے مجھے شرم آ گئی میں شرم کی وجہ سے نہ بول سکا تو فکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے برمایا ہیر جی نخلا وہ کھجور کا درخت ہے حدیشے دونوں ایک ہیں دونوں کی عبارتیں میں نے اختلاف جو الفاظوں میں ہیں بیان کر دیے لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس ان کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل اور فراست کی ضرورت ہے اور قرآن و حدیث کی نسوز پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کے تمام پہلوؤں پر اس کے ارشادات کو سمجھنا ہے اور پھر صحیح بات تک پہنچنا ہے اور حضور علیہ سلاد وسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اس کی دلیل کے لیے کہ آدمی کے پاس عقل اور پاراستوں کا ہونا ضروری ہے علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت کا سفر اختیار کرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سن کر رونے لگے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یارو حضور علی سلاد و سلام تو کسی بندے کے اختیار کی بات پر مارے ہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سن کر رو رہے ہیں لوگوں کو لوگوں نے یہ تعجب کیا کہ یہ روتے کیوں ہیں لیکن سی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی خدا اصلاحیت جو ہے اور فراشن جو ہے اس سے یہ جان لیا تھا کہ اس بندے سے مراد خود حضور علیہ السلاط وسلام ہیں آپ کی ذات اقدس ہے جب حضور علیہ سلاۃ السلام سفر آخرت اختیار پر مانے والے ہیں تو اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ صدیق اکبر ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحرق تحرق وہی حدیث لکھی ہے جس میں حضور علیہ سلاد وسلام نے صحابہ سے سوال کیا تھا جس حدیث کا ترجمہ اور حدیث میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور ایک وہ یہی کہ ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی طرح ہے حضرت عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے کہ وہ کھجور خوش رہے کہ مجھ سے جلیل القدر صحابہ رام موجود ہیں اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا جو ہے بہت ضروری ہے اس لیے اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی پراست جو ہے آپ کی ذکاوت جو ہے اور آپ کا فہم جو ہے اس کا معلوم ہوتا ہے اور اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان فرما دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کیونکہ میں آگے چلتا ہوں آج میں دو تین حدیثوں کا درس دینا ہے اس کے پانچ راوی ہیں سب سے پہلے علی بن عبد اللہ بن جافر بن نجی ہے ان کی کنیلت جو ہے ابو الحسن ہے وہ ابن مدائنی کے نام سے مشہور ہیں دراصل یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں اور علم،, علم حدیث کے یہ امام ہیں سفیان بن اجینا جو ہے انہیں جنت الوادی کہتے تھے اور ابن مدانی جب سفیان کی مجلس سے اٹھتے تو سفیان بن اجینا رحمت اللہ علیہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ یہ علماء اور محققین کا یہ سیوا ہے اہل علم کا جو ہے وہ سیوا یہ ہے اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے اور ادب و احترام کا ہمیں درخت دیتے ہمیں ان لوگوں کے کا نقشے قدم پر پا آئن نے یہ کہا ہے کہ میں نے علی بن مدینی کو لیٹے ہوئے دیکھا جب کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے جائیں اور امام یا بن معین رحمت اللہ علیہ ان کے بائیں طرف ہوتے وہ انہیں حدیثیں لکھواتے تھے اور ابن اصیر نے یہ کہا ہے کہ ماربت حدیث میں ابن مدانی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے اور وہ دو سو چوتیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں اس کے علاوہ سفیاان بن اینا جو ہے ان کے حالات میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور یہ شار بن نجی جو ہے یہ سقبی مکی ہے اور قدریہ یہ قدری عقیدہ کا مالک تھا قدری عقیدہ رکھتا تھا قدری تھا اور ایک سو بتی ہری میں یہ پود ہوا اور مجاہد رحمت اللہ علیہ ان کی کنیت ابو الحجاج تھی انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر تیس بار قرآن پڑا ہے دنیا میں تاریخ تفسیر مجاہد مشہور ہے اور عام ملتی ہے تیس بار انشاءاللہ اللہ ایک دو ایک دو تین حدیث کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علم کا آ رہا ہے انشاءاللہ وہاں ان کا تذکرہ ہوگا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی ان بس ان کے بارے میں ایک بات کہہ کر آگے چلتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابنی عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ فرماتے جب میں سارا ہوتا تو ابن عمر میری رکاب تھانتے تھے اور میرے کپڑے درست کیا کرتے تھے یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت کے قائل بنائے اور ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیقر حدیث جو ہے باب جو ہے باب اب العلم والحکمہ <coughs> علم اور حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں یہ باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے اور اس, اس باب کو باندھنے کا مقصد کیا تھا فرماتے ہیں وقالا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو قبل انتو ابو عبد اللہ باغ و بادا سود علامہ صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادہ کے بارے من اور ایک حدیث میں میں نے سند کا لفظ بھی پڑھا ہے کتاب ایک ایک میں کیونکہ درخ بخاری دیتے ہوئے میں بخاری شریف کے مختلف نسخوں کو مد نظر رکھتا ہوں اور ان کے الفاظ الفاظوں کو بھی دیکھتا ہوں اور الحمد رب العالمین یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہے جس میں آج کل انٹرنیٹ پر بڑ ہیں اور ان کی شروعات بھی دیکھنے کی شہادت حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے اور یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ سماج فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے مجھے بھی کتابیں دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو <laughs> امام بخاری امام حضرت عبد حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں تفقا ہوں قبل حاکم اور سردار بننے سے پہلے دین کا علم حاصل کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور سرداری ملنے سے پہلے اگر علم میں دین حاصل کر لو گے حکومت کو شریعت اسلامیہ کے مطابق چلا سکو اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حاکم بننے کے بعد عام طور پر آدمی طالب علم کی سامنے بیٹھنے سے شرم محسوس کرتا ہے اور اس طرح دین کی ضروری باتوں سے جاہل رہتا ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ حاکم اور سردار بننے سے پہلے اس عہدے پر وائز ہونے سے پہلے یہ مرحلات جو ہیں وہ طے کر لیے جائیں کہ دین کی ضروری باتیں جو ہیں اس سے باخبر ہو جاؤ اور اسی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا بھی بیان فرمایا ہے کیونکہ لفظ قال ابو عبد اللہ کہا ابو عبداللہ نے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انتا سوودو وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادا کبارم مننہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حاکم بن جانے کے بعد بھی علم دین حاصل کرو اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں علم دین کو حاصل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حاکم بنو ہی تب جب تمہیں شریعت اسلامیہ کا معلوم ہو مسائل دینیہ معلوم ہو تاکہ تم قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر سکو لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پرماتے ہیں کہ یہ من خیال کرو کہ ہم حاکم بن گئے ہیں اب ہم پر ضروری نہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں بلکہ <coughs> حاکم بننے کے بعد آپ علم دین حاصل کرتے رہیں مطلب یہ ہے کہ کسی عہدے پر پائز ہونے کے بعد بھی علم دین سے منہ نہ موڑے اور جب تک سانس میں سانس ہے دین کی طالب علمی کرتے رہیں اور دین کی دین کو سیکھتے رہیں یہ اصل یہ مطلب یہ ہے کہ دین میں کو حاصل کرنے میں یہ نتییا بھی یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں یہ کام ابھی مجھے تو کسی مدرسے میں جب, اب میں طالب علموں میں بیٹھوں گا تو یہ کیا کہیں گے اور میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں تقریباً سن انیس سو چھیاسٹھ یا پینسٹھ یا چھیاسٹھ کا واقعہ ہے تو ایک خیال کو فیض محمد صاحب ہیں فیض محمد صاحب پہ ایک زمانہ ہوا ہے اور پوچھ سے ریٹائر ہوئے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے دار العلوم جامعہ ہنٹیا دو دروازہ میں داخل کروایا اور خود ناظرہ قرآن کریم نہیں پڑے ہوئے تھے تو خود صاف صبح بچے کو سائیکل پر لے کے آتے تقریباً پانچ چھ کلو میٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ دس کلو के کے قریب ہوگا آٹھ دس दूर से دور سے बच्चे پر بچے کو لاتے وہ کہتے اب میں کیا کروں گا واپس جا کر پینشن تو میری لگی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں بھی ناظرہ قرآن کریم پڑھ لوں تو خود ناظرا پڑھنا شروع کر دیا ابھی بچے نے ایک پارا حفظ کیا تھا تو حافظ فیض محمد صاحب نے وہ قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا اب سوچنے لگے کچھ صورتیں یاد کر لوں تاکہ بچے کے ساتھ اب میں آتا تو ہوں تو چلو یہ میرا بھی ابھی بچے نے پندرہ بیس پارے حفظ کیے تھے تو حافظ صاحب نے پورا قرآن جو ہے حفظ کر لیا بڑھاپے میں فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا اور میں نے اپنی زندگی میں تقریباً انیس سو چھتر تک ان کو قرآن کریم سناتے دیکھا چھتر ستر تک اس کے بعد چونکہ اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی اتنا عرصہ میں نے ان کو پھر قرآن کریم سلادی میں سناتے سنا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جائے پھر بھی شرم نہ کرے کہ میں اب اس علم دین حاصل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے یار یہ بوٹا ہے اور یہ بچوں کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے؟ نہیں بلکہ جب تک سانس میں سانس ہے دین کو سیکھنے میں آپ مشقت کرتے رہیں اور آپ سیکھتے رہیں اگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو قیامت والے دن طالب علموں کے ساتھ سے ضرور اٹھیں گے اور علماء کے ساب سے اٹھیں گے ان شاء اللہ عزیز بزل ہی تعالی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ بڑھاپے میں علم دین حاصل کیا کرتے تھے اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک اور حدیث لائے ہیں اس حدیث کی سن سماعت فرمائیں حدثنا الحمیدی الحمدی امام حمیدی کا پہلے تذکرہ میں آپ کو سنا چکا ہوں یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد اعلی غیر ما حدثنا صنا ظہری قال سمیت ویس بن ابی حازم قال سمیت و عبداللہ بن مسعود قال کالن صلی اللہ علیہ وسلم لاسد اللہ عصمت عصمت راجل اللہ حال فی الحق و راج النطا اللہ الحکمت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو, دو چیزوں کے علاوہ رشد جو ہے دو کے علاوہ نہیں کرنی چاہیے ایک یہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے راہ خدا میں راہ حق میں خرچ کرتا ہو اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہو تو اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اور اس حدیث کو امام صاحب نے صرف یہاں ہی ذکر نہیں کیا اس لیے کہ آگے بھی یہ حدیث آئے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو کتاب زکاط میں بھی بیان فرمایا ہے اور احکام میں بھی بیان پر فرمایا ہے امام نسائی رحمت اللہ نے اس کو کتاب العلم میں بیان فرمایا اور اس میں لا حساد کا لفظ موجود ہے کہ اس حصد سے مراد یہاں غبتا ہے، فرمایا دو باتیں ایسی ہیں کہ ان میں رش کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہو اور وہ اس کے مصاری مصاریب خیر پر اس کا کرتا ہو یعنی دل کھول کر رائے خدا میں تقسیم کرتا ہو اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا ہو علم دین کی دولت وہ ہے عطا فرمائی ہو تو اس کے مطابق وہ فیصلے بھی کرتا ہو تو یہ دو باتیں ایسی ہیں رشک اگر نیک باتوں پر جیے جس کے متعلق جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد بنوایا نا سو نا کے سو اور اگر جو اگر کسی کو برائی کرتا دیکھ کر اس بار مت کرو کرتا ہے تو مباح ہے اور حسد جو ہے وہ حرام ہے اور حدیث میں اس کی بہت سی مذمت جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ ان دو کے علاوہ اگر کسی نے حسد کیا تو وہ برائی میں مبتلا ہو گیا اور اس کو کچھ حاصل نہ ہوا تو حسد کے معنی جو ہیں یہ معنی ہے کہ کسی شخص میں خوبی دیکھے اس کو اچھی حالت میں پایا تو اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے جانے کی تو من نہ کرے اور مجھے مل جائے یہ ہے حسد ایسا ایسے حسد کی اجازت نہیں ہے ایسا حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور امام بخاری رحمت العلح نے جو یہ باپ باندھا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ البتہ بعض اللہ نے اس آدیز کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ اس کا مانا یہ ہے اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو باتوں میں جائز ہوتا مگر ان میں بھی بعد نے کہا ہے کہ ان میں بھی جائز نہیں جیسا کہ حدیث لا شرما الا کے میں اس کی اس کا لوگوں نے بیان فرمایا ہے کیا ہے تو اس لیے یہ بھی ایک قابل جو ہے اختلاف بات ہے ان وہاں جو وہاں یہ حدیث آئے گی تو اس کے بارے میں انشاء تفصیل سے حرض کروں گا اس کے بعد جو ہے علم کی فضیلت میں موسا حضرت موسا سلام کا ذکر جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کے آئے ہیں اور ایک تالے نے اور باب بندہ ہے باب بندہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ماں جوکرا پی جہاب موسا پھر باہر بکول ہی تعلیم حال اب کا بیوک المانی یہ آخر آئے تک جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو باب باندھا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پچھلے باب میں اس کا بیان تھا کہ ایک عظیم نعمت علم جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے اس پر رشک کرنا جائز ہے اب اس باب میں امام صاحب نے جو حدیث ذکر کی, کی ہے اسے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علم دین کے حصول کے لیے مصیبتیں اٹھانی پڑیں مشقتیں اٹھانی پڑیں تو بھی اس کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو یہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے حصول میں شرم نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ موسا اعلیٰ نبی علیہ السلط والسلام نے حضرت خزر حضر جہاں دو طریقے سے یہ لفظ جو ہے بولا جاتا ہے یہ لفظ بھی ہے اور حضر حضر بھی ہے دونوں طریقے سے یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے لیکن اکثر حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ جو ہے خا کے اوپر زبر اور بعد کے نیچے زیر جو ہے وہ پڑی جاتی ہے اکثر روایتوں میں آپ اسی اس طرح دیکھیں گے اور اس کے اس لفظ کو اس لیے استعمال کیا ہے اور اس کے جب آپ کسی زمین پر بیٹھتے تو اس زمین پر سبزہ اگ جاتا تھا اور ایک جگہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹھنے سے خوش گاص ہری ہو جاتی تھی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھتے آپ کے ارد گرد کی جگہ جو ہے وہ سر سبز ہو جاتی تھی اسی لیے آپ کا نام جو ہے خضر ہے یا خضر ہے یہ دونوں طریقے سے جائز ہے لیکن انشاءاللہ اللہ اس پر گفتگو ہوگی آج کا درس ہی نہیں اسی عدیز پر کل کا بھی درس ہوگا اور ان شاء اللہ عزیز بزر تعالیٰ اس چونکہ خزر علی سلام یا خزر علی سلام جو ہے ان کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں اور ان شاء اللہ وہ کل کی نشست میں اور کچھ چیزیں جو ہے آج کی اور ابھی تھوڑا وقت انشاءاللہ اللہ ہے تو اس پر سب سے پہلے تو ہم اس حدیث کی طرف جائیں گے جو سیدنا موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آپ کے متعلق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے میں شرم موسا علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور ان کی ملاقات کے لیے سبر کیا ہے اور اس بات میں امام صاحب نے جو آیت لکھی ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے وہ نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی ہے امام صاحب نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے آدمی کو علم دین کے تلمب میں رہنا چاہیے چاہے وہ خود کتنا ہی بڑا عالم ہو مگر پھر بھی علم کی مزید علم کے مزید حصول کے لیے اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور یہ ہے کہ جسے علم دین حاصل کرے اس کے ساتھ ادب اور توضیع سے پیش آئے اس باب میں امام صاحب نے جو حدیث لکھی ہے اس کے ابتدائی جملوں کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان ہو اور حضرت حر بن قیس کے درمیان اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ موسا علیہ السلام کس کے پاس تشریف لے گئے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ سلام ہے اور حربن قیص حضرت خزرت بجائے کسی اور کا نام لیتے تھے تو حضرت عبئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختلاف کا قصہ سنایا اور کہا اس معاملے میں تم نے حضور علیہ السلاۃ السلام آپ سے کچھ سنا ہے تو حضرت عب حضرت بن قاب رضی اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرماتے ہیں حضرت بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انما ان ارشاد برماتے ہیں فد آبن عباس بکالی صاحب موسا موسا اللہ موسا لو ہی حل سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کربی صلی اللہ علیہ وسلم یل بین موسا پی مالا بڑی اسرائیل ادا جا آجر کالا کالا کا کالا موسا لا یہ حدیث بیان کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور اس میں یہ ارشاد برمایا حضرت تو اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کیا کا اور بن بن حسن فضاری کا موسا علیہ السلام کے ساتھیوں میں بارے میں اختلاف ہو گیا تو ان حما کا قول ہے کہ وہ خدن ہیں اور دونوں کے پاس حضرت ہو بن کا رضی اللہ تعالی متعلق اختلاط کر رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے موسا علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے اس کے متعلق مطلب کچھ پوچھا ہے کچھ سنا پوچھا تھا اور حضور علیہ سلاۃسلام آپ نے ان کے متعلق مطلب کچھ ارشاد فرمایا تھا تو حضرت اوبئی بنقاب رضی اللہ تعالی ان ہو آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ موسا بنے اسرائیل کے عمارت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے آ کر کہا کیا آپ کے علم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ سے بڑا عالم ہو تو موسا علیہ السلام نے کہا نہیں لا کالا موسا لا فا او اللہ ہو علا موسا بلا اب دونوں اور oh, موس پس اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر ہے تو پس پھر کیا ہوا پس عالم موس فص عالم موسا سبیلا علیہ وق با یہ تبیو اثار الہو تو پھر باہر وقف کال موسا پتا ہو نج کالا جالا ساری فو جدا حاضر بکان شانی تعالیتا تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی طرف بہت فرمائی نہیں ہمارا بندہ خضر ہے پس موسا علیہ السلام نے ان کے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ نے ان کے لیے مچھلی کو نشان بنا دیا ان سے کہا گیا کہ جب تم سے مچھلی گم ہو جائے تو لوٹ آنا کیوں کہ وہ مل جائیں گے تو پس یہ سمندر میں مچھلی کی نشانی دیکھتے رہے تو موسا علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس اترے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے یاد رکھنے سے شیطان نے بلا دیا فرمایا اس کو ہم تلاش کرتے ہیں بس اپنے قدموں کے نشان پر لوٹے تو انہوں نے فضر علیہ السلام کو پالیا مل گئے تو ان کو اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے ماق ص اللہ تعالی کی کتاب ہی یہ جو ہے یہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے ایک جگہ درج نہیں اتنی جگہ دس جگہ درج فرمایا ہے امام مسلم نے بھی اس کو درج برمایا ہے امام ترمزی نے اس کو الگ ترتیب احادیث انبیاء اور تفسیر میں ذکر کیا ہے ہاں جی اور مم بنی اسرائیل سے مراد جو ہے اولاد یقوب علیہ السلام ہے اور اسرائیل حضرت یقوب علیہ السلام کا نام ہے آپ کے بارہ بیٹے تھے اور ان کے نام بھی آپ لوگ جو مختلف کتاب کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور خزر علی السلام کے متعلق جی کیونکہ یہ لفظ جو ہے ہاتھ کے اوپر زبر کے ساتھ کثرت سے آیا ہے اور دعد کے ساتھ دواد کے نیچے زیر کے ساتھ آیا ہے اور اسی کو اکثر نے اسی طرح پڑھا ہے اور اس کے بارے میں آپ نبی ہیں یا ولی ہیں اختلاف ہیں اور قرآن پاک نے آپ کے متعلق فرمایا ہے الرحمہ یہاں رحم سے مراد علماء اور محققین نے نبوت جو ہے مراد لی ہے وما پال تو ہوں انعامری کے لفظ میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نبی ہیں اور خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم باطن جو ہے عطا فرمایا تھا علم لدنی عطا فرمایا تھا اور حدیث سے میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے فرمایا ایک علم مجھے اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ کو آپ نہیں جانتے اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا مبصرین اور محدثین فرماتے ہیں جو علم حضرت خزر علیہ السلام نے اپنے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن کا علم تھا اور وہ مقاشفہ تھا اور وہ اہل کمال کے لیے ہے اور یہ باعث پدر ہے کیونکہ علم باطن کی وجہ سے جو اپال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے اگر کے بازار خلاف معلوم ہو اکثر علماء اور مشائق اور عرفان جو ہے اسی بات پر متفق ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ خدر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں آپ نبی ہیں یا ولی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نبی ہیں کیوں آپ کی نبوت پر بہت سی چیزیں جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بچے کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اور نبی کا علم جو ہے وہ بہی علای سے ہوتا ہے اور اس بچے کا قتل بہی علا سے ہوا ہے اور چونکہ ولی کے لیے یہ علم نہیں ہوتا اس لیے ولی کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں تھی تو اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور دوسرا آپ کا وہ علم جو ہے آپ نے ان بچوں کے لیے دیوار بنائی تھی اور ان کے باپ کے بارے میں آپ نے بشارت دی ہے کہ وہ کان صالحہ یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ اگر صالحین کی اولاد میں سے کوئی آدمی ہو تو اس کی اس کی بھی اللہ رب العزت جو ہے عبادت فرماتے ہیں صالحین کی اولاد کی بھی اللہ رب العزت صالح کی وجہ سے اس نیک آدمی کی وجہ سے اس کی حفاظت برماتے ہیں اگر تفصیلوں کو آپ دیکھیں گے اور ان آیات کریمہ کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وکارہ ابو صالحہ جس پر مبصرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اے مفت سے رام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کا باپ جو ہے ان کے باپ کا باپ جو ہے وہ صالح نہیں تھا وہ کانا ابو اور اس کے اس کے لیے آپ ان بچوں کے ساتھ میں پشت کے جو دادا تھے وہ جناب نیک تھے صالح وہ تھے اور اور یتیموں کی حضرت خضر علیہ السلام نے مال کی حفاظت فرمائی ہے وہ انشاءاللہ شاء کل کے درس میں انشاءاللہ اللہ عرض کروں گا لیکن یہ بات ضرور جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے باپ باپ جو ہے ساتویں پشت کا ایک ایک تفصیل نہیں ہاں جی بہت سی تفصیلیں اس بات پر شاہد ہیں کہ ان بچوں کی ساتویں پشت کے جو دادا ہیں وہ سال ہی میں سے تھے جن کے بارے میں امام راضی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اس طرح اپنی لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے برمایا ان کا باب لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا تھا اور ان کو ادا کرتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے مال کی حفاظت فرمائی ہے کیونکہ ان کی کوئی نیکی ذکر نہیں فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹوں کے ساتھ نیکی فرماتا ہے اور اس کی زلیت کی حفاظت فرماتا ہے اور ہمیشہ اللہ کے ستر اور اس, اور اس کی حفاظت میں اللہ کے سطر اور اس کی حفاظت میں رہتے ہیں اور اسی طرح امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جافر بن محمد نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اور اس نیک باپ کے درمیان سات آباد تھے اور محمد بن منظر جو ہے اس نے کہا ہے کہ اللہ العزت کسی ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد اس کی اولاد کی اولاد اس کے محلے والوں کی حفاظت برماتا ہے سبحان اللہ نیک, نیک آدمی کی قربت جو ہوتی ہے وہ بھی تار دیتی ہے وہ بھی جنابے والا اے, کام آتی ہے اور نیک کسی کسی کی ضروریت میں کوئی نیت پیدا ہو جانا جو ہے وہ آگے پیچھے کے تمام تمام کو نبا دیتا ہے اور اسی طرح صرف یہی نہیں ہے بلکہ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی جو ہے اپنی اپنی کتاب جامع الحکام القرآن میں نقل فرماتے ہیں وہ ان کی پشت کے اعتبار سے ساتویں باب تھے ایک قول یہ ہے کہ وہ دسویں باب تھے اور ان کے والد کا نام اور ان کی والد کا نام بھی مبَصرین نے لکھا ہے لیکن باپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو بنایا ہے بنوایا ہے لیکن وہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں اس کی وجہ سے وہ فائدہ حاصل ان کو حاصل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کے صدقے سے صالحین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مفرت بنوائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ہم, ہمیں محفوظ فرما اور ہم بھی اپنا تعلق صارحین میں سے کسی کے ساتھ جوڑ لیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بلائی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز اللہ کل دیکھیں گے کہ کئیوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے وجود کا انکار کیا ہے کئیوں نے ان کو فرشتہ کہا ہے کئیوں کہ نے انسان کہا ہے کئیوں نے انسان کی سب سے نکالا ہے اور کئیوں نے نبی کہا ہے کسی نے ولی کہا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں کل کل کے جناب والا کل کے درس میں دیکھیں گے کیونکہ یہ حدیث بار بار آئے گی بار بار دس جگہ بخاری شریف میں آئے گی تو ایک ہی دفعہ میں جہاں بھی آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے خزر علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیل سے گفتگو کر لی ہے اور مزید اس کی ضرورت نہیں ہے کل کا درست جو ہے انشاءاللہ اسی چیز کے نظر ہوگا میں بھی کروں گا اگر کسی کے پاس ویب سائٹ پر کسی تحقیق ہو تو مجھے ضرور جو ہے وہ سینڈ کیجیے گا تاکہ میں بھی دیکھوں اور دیکھ کر صحیح طریقے سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق فرمائے اور ہمیں برے اعمال سے بچائے اور حضور علیہ السلط کے دین سیکھنے کی فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا پرما دے اور اللہ تعالی ہمارے لیے وہ راستہ کھول دے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملتا ہو اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا پرما دے اللہ تعالی ہماری دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اور اس دین کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری مفرت فرما دے اور ہمارے گناہوں کو مواف فرما دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کے عطا فرما دے اے اللہ جو ہم میں نہیں ہے پہلے لو ہم میں موجود تھے ہم میں اب نہیں ہیں. اے اللہ ان کی مفرت فرما دے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اے اللہ ہمیں ہمیں اور ہماری اولاد کو دین دین مطین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ دین کا علم وہ عطا فرما جو تیری رضا کے لیے ہو ہم ہم اللہ تیری رضا کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو سیکھے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق فرما البلاغ توفیقرما السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے بہت محنت کی آپ کی طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی اللہ آپ کو صحت عطا فرمائیں اور آپ کا سایہ ہمارے سر پر تازہ ٹائم رکھے تو علامہ صاحب آپ پانی وغیرہ پی لیں چل دعا کرتے ہیں آپ کی صحت एक, صحت آپ صحت مند ہو جائے اور اس روم میں باقی جو بھی لوگ ہیں سب سو گئے کیا بیان اتنا لذیذ تھا آج کا کہ آپ سب کھو گئے مدینے کی یادوں میں کھو گئے ٹیکسٹ بھی ساری رک گئی کہاں چلے گئے آپ سب اگر میری آواز آ رہی ہے روم میں میری آواز آ رہی ہے امین اکر ماشاءاللہ تو علامہ صاحب آپ اس درس میں کچھ آپ نے مینشن کیا وہ قدری فرقہ قدری اور ہم, ہم جو ہیں وہ قادری ہیں تو ان میں کیا فرق ہے یہ قدری کوئی اور فرقہ ہے یہ جو گزر چکا ہے کچھ میں نے سنا ہوا تھا مگر کچھ پتا نہیں ایکزیکٹلی exactly یہ کون سا فرقہ یہ کون لوگ ہیں کہ وہ قدری ہے ہم قادری ہیں وہ لفظ بھی بالکل سیم لگتے ہیں مگر امید ہے کہ یہ الگ الگ دو چیزیں ہوں گی تو اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیں آپ کا بہت بہت احسان ہوگا السلام علیکم مائک فری آپ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ کل جو ہے یہ قدری عقیدہ رکھنے والوں پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی یہ سلسلہ جو ہے قادری ایک دوسرا ہے قدری یہ عقیدہ ان کا دوسرا ہے ان شاء اللہ کل اس پر گفتگو ہوگی اور میں چونکہ تھک جاتا ہوں اس کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں کتاب بوزو تک جو ہے اے, مجھے ایسے چلنے دیا جائے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب جو ہے میں دیا کروں گا لیکن جو سوال ہوگا اس کو اسی وقت نہیں دوسرے دن اسی سوال کو بنیاد اس کی رکھ کے تو درستیا کروں گا جب تک کتاب کتاب البضو جو ہے وہ شروع نہیں ہو جاتی تو انشاءاللہ اللہ آپ اس بات کا خیال رکھیں تھوڑا سا کیونکہ میں ایک گھنٹہ بولنے کے بعد پھر اتنی قوت نہیں رکھتا میں ایک تو میری عمر کا بھی حساب ہے دوسرا میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں یہ تو اللہ کا ایک کرم ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کیونکہ چند مہینے پہلے تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں دوبارہ پھر سے پالٹال کروں گا جی پھر بھی اللہ تعالی نے مجھے صحت دی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جی بس اس بات کا خیال رکھیں کہ میں تھوڑا سا میری صحت کا بھی اگر سوال کرنا ہو تو درس سے پہلے کر لیا کرے تاکہ میں درس میں اس کو بیان کر دیا کروں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی سوال ہوگا میں سن لوں گا اور دوسرے دن درس کی بنیاد اس پہ رکھا کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ علیہ وسلم جیسے آج یہ قدری جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں سوال آ گیا ہے کل انشاءاللہ اس کو میں اپنے درش میں رکھوں گا جزاک اللہ خیر علیکم اللہ وبرکاتہ.